أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالموده وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان کن تم خرج تم جہادن فیصبیلی وبتگا امر ذاتی تسر رون علّہ بالمودہ و ان بما اخف وما عالن تم وم یف عل من کم فقط الصواء الصبیل این لكم قفو کم یقون ادا ان و وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ لَن تَنفَعَكُم أَرْحَامُكُمْ وَلا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِم إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ و مم تاب ااب مندون اللہ کفر کم وبا بہ نا و بین کم الدا و طول بغدہ و ابدا حتہ بل وحدا اللہ کول ابراہیم علی ابیلا اصطفر لکا من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واخفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أصوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولف إن الله هو الغني الحميد اس اللَّهُ عج علی بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ الدین آدیۃمنود و وَاللَّهُ قدیر وَاللَّهُ اللہ غفور مقصد سور ممتحنہ کا اترغیب عید الجہاد و الفاق و تباء دن قفار لمن والا ان آخری دس صورتوں کا ایک ہی مقصد ہے سورہ حدیط سے سورہ تحریم تک مشترک مقصد جہاد اور انفاق ہے اور پھر ہر صورت میں ساتھ میں جزوی مقاصد وہ بھی ذکر کیے جاتے ہیں جیسے اس صورت میں اتباعد و عانل دشمنان دین سے علیحدہ ہونا ان سے جدائی اختیار کرنا اور زجر دیا گیا ہے صورت میں انہیں ان ایمان والوں کو کہ جو ان کے ساتھ دوستی کرتے ہیں اور انہیں دل سے پسند کرتے ہیں صورت میں ہاتب ابن ابی بلتاٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بدری صحابی ہیں ان کا واقعہ ہم گزشتہ درس میں بیان کر چکے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول کا مسلمانوں کا ایک راز باوجود اس کے کہ اس خط میں کوئی ایسا ایسی بات نہیں تھی لیکن پھر بھی اللہ کے پیغمبر اور مسلمانوں کا ایک راز یہ دشمنوں کے ساتھ یہ انہوں نے پیغام رسانی کی تھی کوشش کی تھی تو اس واقعے پر یہ پوری صورت یہ نازل کی گئی اور یہاں پہ سخ زواجر یہ دیے گئے ہیں سورت میں یا ایو الذین آمن لا لاتت تقدو ادوی وادو وقم اولیا سورۂ عالمران میں ہم نے جب ہم جہاد اور انفاق کا مضمون بیان کر رہے تھے تو جو تیسرا حصہ ہے سورۂ عالمران کا اس میں ہم نے مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کے لیے پانچ اصول بیان کیے تھے کہ مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت ان پانچ اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے یہ ایک اصل عقیدہ ساروں کا ایک ہو دوسرا قانون قرآن اور سنت ہو تیسرا ارکان فعال ہو وہ امر بالمعروف اور نہیں آنے منکر کرتے ہوں چوتھی چوتا اصل یہ مسلمان مال لگاتے ہوں مسلمانوں میں مال خرچ کرنے کا جذبہ ہو اور پانچویں شرط پانچواں اصل جس پر تفصیل کی گئی تھی اور اس کی دس علتیں بیان کی گئی تھیں وہ یہ کہ غیر رازدار کے ساتھ راز باز نہیں رکھنا اور جو تمہاری جماعت میں سے نہیں ہے تو انہیں دوست نہیں بنانا یا ایو الذین امن لا لاتت تخید من دونکم لا یلون خبالا یہ یایت نمبر ایک سو اٹھارہ ایک سو انیس ایک سو بیس سورہ عالمران میں یہ ذکر کیے گئے تھے یہ سورت سورہ عالمران میں وہ جو پانچواں اصل تھا مسلمانوں کی تنظیم اور جماعت کے لیے جو پانچواں اصل تھا تو یہ صورت یہ اسی پانچویں اصل کی تفصیل اور وضاحت ہے یا ایو الدین آمن اے ایمان والوں لا تخ ادوی وادوق اولیا یہ قرآن مجید نے مسلمانوں کے موالات پہ جب کہ دشمنان دین سے دشمنی اور ان سے براعت پہ یہ قرآن مجید نے بہت زیادہ تفصیل اور وضاحت کی ہے اور پھر ان صورتوں میں آپ سورۂ مجادلہ میں یہ آپ نے آخری آیات میں ملاحظہ کیا سورہ حشر میں منافقین کو کیسے زواجر دیے گئے سورہ توبہ میں مختلف آیات اس مضمون پر تھیں سورۂ عمران میں گزرا تھا سورہ معدہ میں اور قرآن مجید میں جو سب سے یعنی آخر میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں مثلا سورہ معدہ سورہ توبہ ان صورتوں میں زیادہ اس پر تاکید کی گئی ہے کہ آپ نے یہود و نصارہ کو دوست نہیں بنانا یہ ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی ان کے ساتھ موالات نہیں کرنا یہ آگے آیت نمبر آٹھ اور نو میں وہاں پہ کفار کی دو قسمیں وہ بیان کی گئی ہیں کہ ایک وہ کافر ہے کہ جو تمہارے دین کی جڑیں وہ نکالنا چاہتا ہے تمہارے دین کو خراب کرنا چاہتا ہے وہ تم پر ظلم کرتا ہے تم سے تمہارا ملک چھینا ہے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے تو ان کے ساتھ تو بالکل کسی طرح کا حسن سلوک وہ نہیں کرنا دوسرا وہ ہے کہ جو تمہارے دین کے خلاف برسرے پیکار نہیں ہے تم پر ظلم نہیں کرتا ہاں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہو اسلام بھی یہی غیرت کا سبق دیتا ہے اور یہی غیرت سکھاتا ہے یا ایو الدین آمن لا تتخذوا تقدو ادوی یہ ادو کم میں دین کے دشمنوں جی ان کے ساتھ انہیں دوست نہ بنانا اور ان کے ساتھ موالات نہ کرنا موالات یعنی دوستی قلبی دوستی یہاں پر کئی علتیں اور اسباب بیان کیے ہیں کہ ان اسباب اور ان علتوں کی وجہ سے انہیں دوست مت بناؤ یا ایو الذین آمن اے ایمان والوں لاطت خدو اادوی وادوکم اولیا مت بناؤ عدووی میرے دشمن کو یہ پہلی علت ہے یعنی جو اللہ کا دشمن ہے تو اسے دوست مت بناؤ اور اللہ کا دشمن کون ہے جو اللہ کے دین سے انکار کرتا ہے جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتا اسلام نہیں مانتا تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دشمن کو تم دوست کیوں بناتے ہو لا تتخذو عدووی۔ مت بناؤ عدووی میرے دشمن کو ادو اور تمہارے دشمن کو مسلمان کے ساتھ دشمنی کیوں ہے وجہ یہ کہ یہ اللہ کے دین کو ماننے والا ہے تو تمہارے ساتھ بھی دشمنی دین کی وجہ سے ہے اللہ کے دین کے ساتھ دشمنی یہی وجہ ہے مسلمان کے ساتھ دشمنی کی مت بناؤ میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست تلکون الہ بال تم ڈالتے ہو الیہ ان کی طرف بال مودا محبت یعنی تم ان کی طرف محبت وہ ظاہر کرتے ہو وہ ڈالتے ہو ان کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہو تلقون الہم بالمودہ تم ڈالتے ہو الیہ ان کی طرف بالمودہ محبت اور یا یہ جیسے مدارک نے ایک معنی یہ کیا ہے کہ تم دیتے ہو انہیں خبر مسلمانوں کی بالمودہ محبت کی وجہ سے یعنی اس محبت کی وجہ سے اس تعلق کی وجہ سے تم مسلمانوں کی خفیہ باتیں یہ انہیں پہنچاتے ہو جیسے آج بدقسمتی سے اکثریت مسلمانوں کا یہی حال ہے تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بالمودہ تم ڈالتے ہو ان کی طرف بالمودہ محبت وقد کفرو بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ اور یہ تیسری علت ہے دو علتیں وہ بیان کی گئیں کہ اللہ کا دشمن تمہارا دشمن یہ تیسری علت ہے وقد کفرو بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ اور تحقیق انہوں نے انکار کیا ہے بما اس کتاب کا جا حکم کے جو آیا جو آئی ہے تمہارے پاس من الحق کے حق میں سے یہ وہ حق کتاب کا انکار کرتے ہیں تو تم قرآن کے منکر کے ساتھ دوستی کرتے ہو یہ تیسری وجہ ہے تم میں تو سرے سے غیرت ہی نہیں ہے کہ وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے وہ قرآن کے منکر ہیں اور تم انہیں دوست بناتے ہو چوتھی علت یخرجون الرسول رسول وہ نکالتے ہیں اللہ کے پیغمبر کو ویا اور تمہیں بھی انہوں نے تمہیں بھی اپنے وطن سے در بدر کیا ہے اور اللہ کے پیغمبر کو بھی اپنے وطن سے نکالا ہے وجہ علت کوئی بہت بڑی وجہ ہوگی شاید اللہ کے پیغمبر نے ان پر کوئی ظلم ڈھایا ہوگا شاید اللہ کے پیغمبر نے ان کے ساتھ یہی کام کیا ہوگا مسلمان کے نکالے جانے کا جرم کیا ہے تو قرآن یہاں پہ ان کا جرم ذکر کرتا ہے انتو منو باللہ ربکم مسلمان کا جرم یہ ہے یہ اجلیہ اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر رب کے جو تمہارا رب ہے مسلمان کا جرم اللہ پر ایمان لانا ہے یہی جرم ہے اور اسی جرم کی پاداش میں انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی نکالا ہے اور ایمان والوں کو بھی نکالا ہے تو آگے قرآن یہ غیرت یہ غیرت سکھاتا ہے ان کن تم جہاداً تم سبیلی یہ اگر ہو تم کہ تم نکلے ہو جہاد جہاد کے لیے فی سبیلی میری راہ میں وبتگا امرزاتی اور میری خوشنودی کو ڈھونڈنے کے لیے میری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے یہ اگر تمہارے جہاد میں اخلاص ہے اور تم اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہو اللہ کی رضا کو ڈھونڈ رہے ہو تو اس کا اس کی جزا جو ہے یہ محظوف ہے کہ اگر تم جہاد کے لیے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نکلے ہو تو فلا تت اولیاء تو انہیں دوست مت بناؤ ان کے ساتھ دوستی نہ کرو یہ غیرت کا تقاضا ہے تو سرون الیہم بالمودہ یہ اور چوری چھپے کرتے ہو الیہم تم ان کے ساتھ بال مودہ محبت تو یعنی تم چھپا کر کرتے ہو یا تم چھپا کر بیچتے ہو الیہم ان کی طرف بالمودہ محبت تم انہیں محبت کے پیغامات بھیجتے ہو اور تم ان کے ساتھ چھوری چپے انہیں خبریں دیتے ہو یہ اللہ فرماتے ہیں وہ انا بما اقفائی تم اور میں خوب جانتا ہوں اسے جس کو تم چپاتے ہو اور اسے جس کو تم ظاہر کرتے ہو وہ میفعال ہوں من اور جس نے کیا یہ کام من تم میں سے فقط الصبیل تو یقیناً وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے یہی سیدھے راستے سے بٹکنے کے ایک سبب یہ بھی ہے اور وہ دشمنان دین کے ساتھ دوستی کرنا ہے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا ہے یہ آگے یہ اور علتیں یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ صرف یہی علتیں نہیں بلکہ یہ وجوہات بھی ہیں یہ اگر وہ پالے تمہیں ثقیفہ یسکفو پا لینا قابو پانا این اگر وہ قابو پالے تم پر یا اگر وہ پالے تمہیں یعنی ان کا بس چلے اور تم کہیں ان کے قابو میں آ جاؤ این یسکفو اگر وہ پالے تمہیں یقون لکم آدا تو ہوں گے تمہارے دشمن یعنی یہ تو آج اگر تم زندہ سلامت پھر رہے ہو تو اس کی یہ وجہ نہیں کہ وہ تمہارے ساتھ کوئی دوستی کرتا ہے یا تم اسے پسند ہو دراصل یہ تم اس کے ہاتھ آئے نہیں ہو اگر وہ تمہیں پالے اور اس کے ہاتھ تم آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن ہوں گے جس طرح سورہ توبہ میں کہا تھا لا ذمہ کہ مسلمان اگر ان کے ہاتھ چڑھ جائے تو پھر مومن کے بارے میں وہ نہ تو وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور نہ ہی قسم کی نہ ہی رشتداری داری کی وہاں پہ علم ولا ذمہ کے ہم نے کئی معنی کیے تھے نہ وہ ان کی ایمان کو خاطر میں لاتا ہے نہ ان کی رشتے داری کا کوئی پاس کرتا ہے نہ ان کی قسم کا نہ معاہدے کا پھر کوئی چیز یہ انہیں روک نہیں سکتی این اس قفو اگر پالے وہ تمہیں یقون لکم آدا ان تو ہوں گے وہ تمہارے دشمن وہ ابستون علئی کم دیا تو صرف دشمن ہوں گے یہ تمہاری تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے نہیں آگے وَيَبْسُتُونَ إِلَيْكُمْ عَيْدِيَهُمْ اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھ تم پر بس چلے تو وہ تمہارے ساتھ وہ کریں کہ جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ وال سے نہ تہوں اور اپنی زبانیں بسوئی برائی کے ساتھ تمہارے ساتھ وہ جو برا کرنا چاہیں تو تمہیں تمہارے ساتھ وہ کریں صرف تکلیف پہنچائیں کافر کا دل اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ تمہیں اپنی طرح نہ بنا لے لَو اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش تم کافر ہو جاؤ قرآن جگہ جگہ یہی کہتا ہے سورہ بکر آئے نمبر ایک سو بیس میں بھی یہی مضمون گزرا تھا ولن تر دان کل یہ یہود و نصارہ تم سے ہرگز خوش نہیں ہوتے جب تک کہ تم ان کے دین کی تاب اور پیروی نہ کر لو اسی طرح کتاب آلِ لو یور ایمان کم کفارا چاہتے ہیں کہ وہ تم تمہیں کافر بنا لے اسی طرح سورہ بقرہ میں گزرا تھا کم حت یار غالباً دو سو سترہ نمبر عائد تھی کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ لڑیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں سورہ نسا میں گزرا تھا و دلوی نفرو لو تخلو نان اسلحت کافر ہمیشہ یہ دو چیزیں چاہتا ہے ایک یہ کہ مسلمان قرآن سے دور رہے اور دوسرا یہ کہ مسلمان جہاد سے دور رہے یہی دو چیزیں مسلمانوں کو عظمت دلاتی ہیں اور یہی دو چیزیں یہ اسلام کے بول بالا کے لیے یہ اسباب ہیں کافر چاہتا ہے کہ مسلمان یہ ان چیزوں سے دور رہے نہ اسے تمہاری نماز سے ڈر لگتا ہے نہ اسے تمہارے روزے سے نہ اسے تمہارے حج سے ان دو چیزوں سے کافر کو ڈر لگتا ہے وہ ود لو تکفرون اسی لیے گزشتہ صورت میں ہم نے پڑھا تھا لا انتم اشد رهبتا في صدورهم من الله جہاد کے موقع پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ تم زیادہ خوف اور ڈر والے ہو ان ان کے دلوں میں اللہ سے اتنا اللہ سے نہیں ڈرتے جتنا مسلمان سے ڈرتے ہیں اور مسلمان کے جہاد سے ڈرتے ہیں ان کی نماز سے نہیں اور نہ ہی ان کے روزوں اور حج اور عمروں سے ودو لو تکفرون اور یہ چاہتے ہیں کاش کہ تم کافر ہو جاؤ مسلمان کافروں کے ساتھ دوستی کرتا ہے تو صرف دنیا کے چند ٹکوں کے لیے چند پیسوں کے لیے اسی طرح رشتداری داری کو بچانے کے لیے اولاد کے لیے حضرت ہاتب ابن ابی بلتا نے مکہ میں ان کے بیوی بچے تھے رشتدار تھے تو انہوں نے مکہ والوں کو وہ خط صرف اسی وجہ سے بھیجا تھا کہ چرو میرے احسان مند رہیں گے اور میرے بیوی بچوں کو وہ کچھ نہیں کہیں گے قرآن کہتا ہے کہ انہی بیوی بچوں کے لیے اور انہی رشتداریوں کے لیے تم یہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہو تو اگر ایسا کرتے ہو کل کو تمہاری یہی اولاد تمہارے یہی رشتدار تمہیں اللہ کے دربار میں وہ عذاب سے نہیں بچا سکتے اور یہ تمہارے کوئی کام نہیں آ سکتے عنایات پر غور کریں اور آج پھر اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنا محاسبہ کریں کہ آج یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کو ناراض کرنے کے لیے ہمیں اپنی برادری عزیز ہے ہمیں اپنا خاندان عزیز ہے اور خاندان والوں کو ان کی ناراضگی سے بچنے کے لیے ہم اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے احکامات کو رونتے جاتے ہیں نہ ہی ہمیں سنت کی کوئی پرواہ ہوتی ہے اور نہ ہی ہمیں اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اور نہ ہی قرآن اور سنت کے احکام کی کوئی پرواہ ہوتی ہے صرف کس وجہ سے کہ بیوی بچے ناراض ہو جائیں گے خاندان والے خفا ہو جائیں گے اسی طرح برادری میں ناک کٹ جائے گی کل کو یہی برادری اور یہ رشتے داری یہ تمہارے کوئی کام نہیں آنے والے لن فاقم اور ہرگز فائدہ نہیں دیں گے تمہیں تمہاری تمہارے رشتے دار کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتے دار والا اولادم اور نہ ہی تمہاری اولاد یوم قیامت کے دن یفسل بینکم بے بینکم جدائی لائیں گے اللہ بینکم تمہارے درمیان کل کو یہی اولاد جس طرح قرآن جگہ جگہ کہتا ہے من یومر ہی وہ ابھی اس دن کو یاد کرو کہ بھائی بھائی سے بھاگے گا اپنی والد اپنی ماں سے اپنے والدین سے اپنے بیوی بچوں سے بھاگے گا لکھن امن یوم یغنی نفسہ نفسی کا عالم ہوگا ہر شخص وہ دوسرے سے مستغنی ہوگا ہر شخص دوسرے سے بے پروا ہوگا بینکم جدائی لائیں گے اللہ بینکم تمہارے درمیان یا فیصلہ کریں گے اللہ تمہارے درمیان دونوں معانی ٹھیک ہیں واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن دیکھنے والا ہے اسی لیے وہ ایک شاعر کہتا ہے بے نامر وہ بینی و بین العالمی ن خرابو کاش کے میرے اور تمہارے درمیان تعلق آباد ہو اے میرے رب اور میرے اور باقی دنیا کے درمیان تعلقات ویران ہوں وہ بینی و بین العالمی خرابو کاش کے میرے اور باقی دنیا کے درمیان تعلقات ویران ہو بگڑے ہوں مجھے کوئی پروا نہیں ہے لیکن اے میرے رب میرے اور تمہارے درمیان دنیا آباد ہو تعلق آباد ہو فليتك تحلو والحياه مريره وليتك ترضا والانام غضابو کاش کہ تو میرے لیے شیری ہوں کاش کہ اے اللہ تو میرے لیے محبوب ہو چاہے زندگی کتنی ہی تلخ کیوں نہ ہو اور کاش کہ تو مجھ سے راضی ہو چاہے یہ پوری دنیا جو ہے یہ لوگ یہ مجھ سے ناراض ہوں اللہ مجھے کوئی پروا نہیں ہے وليتك ترضا والانام غضابو ترمذی میں ایک روایت آتی ہے ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین عائشہ کو خط لکھا اور عائشہ سے اپنی اماں سے وہ کہتا ہے کہ مجھے اکت بھی الیہ کتاب تو سین ولا تک سیری علیہ کہ اماں جان مجھے ایک مختصر سی وصیت کریں مختصر سی وصیت کریں کہ جو زیادہ طویل نہ ہو اور وہ مجھے کام آئے عائشہ نے معاویہ کو بڑے بڑی کام کی بات بتائی اور یہی بات تھی عائشہ نے کہا سلام العلیک کہ بیٹا تم پر سلامتی ہو اما بعد میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے منل رضا اللہ بسخت الناس کہ جو لو کہ جو شخص اللہ کو راضی کرتا ہے اور لوگوں کے ناراض ہونے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کفا اللہ معنت اناز تو اللہ اس شخص کے لیے لوگوں سے بھی کافی ہو جاتا ہے مطلب یہ کہ اللہ راضی ہو مخلوق ناراض ہو تو اللہ اس شخص کے لیے لوگوں کی طرف سے بھی کافی ہو جاتا ہے وہ لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں وہ من التمسرزا سے بخت اللہ ہی اور جو لوگوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے اللہ کو ناراض کر کے وَقَلَهُ اللَّهُ اِلَ <النَّاز> تو اللہ بھی اسے لوگوں کے سپورت کر دیتا ہے کہ چلو تمہیں ان تمہیں ان کی ناراضگی اور ان کے راضی ہونے کی فکر ہے چلو تم بھی ان کے حوالے و السلام علیکم اور بیٹے السلام علیکم عائشہ نے یہی بات حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی تھی تو یہاں پہ بھی قرآن کہتا ہے لن تنفعاکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ ہر کس کام نہیں آئیں گے تمہارے رشتدار اور نہ ہی تمہاری اولاد یوم القیامہ قیامت کے دن یفصلو بینکم وہ جدائی لائیں گے تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان واللہ بما تعملون بصیر اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو بصیرن وہ دیکھنے والا ہے کہ اب یہاں پہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے اسوا کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اس سلسلے میں ابراہیم کے اسوا اور ان کے نمونِ عمل کو اپنائیں یہ اسوا یہ ماڈل کو کہتے ہیں رول ماڈل کو اردو میں عمل کا نمونہ نمون عمل تو نمونہ یہ اچھا بھی ہوتا ہے اور برا بھی ہوتا ہے اسی لیے قرآن اسوا کے ساتھ حسنۃن کی قید لگاتا ہے کہ ان میں اچھا نمونہ ہے اگر تم نے فالو کرنا ہے تو تمہارے لیے وہ رول ماڈل ہے قدکانت وطن حسنۃ فی ابراہیمہ تحقیق ہے تمہارے لیے اس حسنا اچھا نمونہ فی ابراہیمہ ابراہیم علیہ السلام میں ودینما اور ان لوگوں میں کہ جو ان کے ساتھ تھے ابراہیم اور ان کے تابے داروں میں تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے اور بہترین نمونہ ہے وہ کیا ہے اور ابراہیم میں اور ان کے تابے داروں میں یعنی اصل میں ان کے قول میں یا ان کے طرز عمل میں قوم جب کہا انہوں نے قوم اپنی قوم سے اپنی برادری سے ان نا برا کہ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے تم سے بیزار ہیں وہ مما تابود مندون مِن اللہ اور ان سے کہ جنہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو مندون اللہ اللہ کے بغیر یعنی ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے شرک سے بھی بیزار ہیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ مشرق اور کافر جی ان کے وجود سے نفرت نہ کرو بلکہ صرف ان کے شرک سے نفرت کرو تو یہاں پہ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم اور ان کے تابیداروں کے قول میں ان نہ برا ہم تم سے بھی بیزار ہیں اور تمہارے شرک سے بھی بیزار ہیں یاد رکھیں مشرک کے ساتھ دوستی نہ کرنا اور ان سے بیزاری کا یہ اعلان کرنا یہ ہے ہی شرک کی وجہ سے ان نہ برا آ بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر کفرنا بکم امام آلوسی اس آیت کے تحت یہ کہتے ہیں تفصیل مدارک میں امام آلوسی وہ کہتے ہیں اس آیت میں جی آیت نمبر 6 کے تحت وہ کہتے ہیں لیکن آیت میں تاکہ اس جملے کو مد نظر رکھ کے کہ آپ ان آیات کو پڑھیں جب یہ مضمون ابراہیم کا یہ ختم ہوتا ہے تو امام نصفی آیت نمبر 6 کے تحت وہ لکھتے ہیں فلم جا ابھی اس آیت میں تاکید کا یعنی اس کلام کو موقع کرنے کا کوئی طریقہ اللہ نے نہیں چھوڑا مگر ان آیات میں وہ تاکید وہ بیان کی گئی ہے اتنی تاقیدات ان آیات میں یہ کی گئی ہیں تو اب ان آیات کو یہ پڑھیں کہ کتنی تاقیدات ابراہیم کے اور ان کے تابداروں کے اس بیان میں ہے اور قرآن نے اسے ہمارے لیے ایک اچھا نمونہ وہ قرار دیا ہے اِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ بے شک ہم بے زار ہیں تم سے وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور اس سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر کفر نہ بکم ہم انکار کرتے ہیں بکم تم سے۔ یعنی ہمارا مکمل طور پہ تم سے لا تعلقی کا اظہار ہے کفر نہ بے کفر کفر بھی جب ایک بندے سے مکمل لا تعلقی کا اظہار کیا جائے تو اس کے لیے کفر بھی استعمال ہوتا ہے کہ ہمارا تم سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ غمی نہ خوشی نہ ایک دوسرے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا وہ بدا بے نہ وہ و طول اور ظاہر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان الداوا ظاہری دشمنی والبغضاء اور بغض دلوں کا عداوت ظاہری دشمنی بھی ہے کہ ہمارا ایک دوسرے پر نہ الیک سلیک ہوگا نہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اٹھیں گے بیٹھیں گے اور ہمارے دل بھی ایک دوسرے کے بغض سے وہ بھرے ہوئے ہوں گے یہ ظاہر ہے و بدا بے نہ و بے نہ کم اور ظاہر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان ظاہری دشمنی والبغضاء اور بغض دلوں کا باطنی طور پہ بھی ہمارے درمیان بغز ہے ابدن ہمیشہ کے لیے تو کوئی بھی صورت نہیں،, نہیں بلکہ مسلمان کی یہ دشمنی یہ اللہ کے دین پر غیرت کی وجہ سے ہے اگر ایک شخص وہ تمہاری بات کو تسلیم کر لے تو پھر کیا ان سے بیر ہے پھر کیا ان سے دشمنی ہے حا تو مینو بلّہ یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وحده اکیلے صرف حتی تو باللہ یہ کافی نہیں بلکہ اللہ کی توحید کو تسلیم کرنا ورنہ کافر بھی اللہ کو تو مانتے ہیں نہیں بلکہ حتہ تو مینو بلّہ وحدا یہاں تک کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر وحدہ اکیلے تو سوال آتا ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے مشرک باپ کے لیے دعائیں بھی مانگی تھیں تو کیا اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے نہیں نہیں, نہیں. ابراہیم کا وہ قول, وہ ہے. وہ قول ہے کی خصوصیت تھی اور وہ انہوں نے اپنے باپ سے ایک وعدہ کیا تھا اور سورہ توبہ میں آپ لوگوں نے پڑھا تھا جب ابراہیم کو پھر یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والا تو پھر انہوں نے وہ دعا اور استغفار اس سے بھی وہ منع ہوئے تھے اللہ ابراہیمہ اللہ کو مگر ابراہیم کی وہ بات اس میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے اللہ کو مگر ابراہیم کے قول میں تمہارے لیے نمونہ وہ نہیں ہے اسی لیے مفسرین وہ کہتے ہیں جیسے ابن کثیر وہ یہاں پہ کہتے ہیں ابن عباس کا قول ذکر کیا ہے اللہ کو ابراہیم فیزال کا اس وت تمہارے لیے ابراہیم کے اس قول میں اسوا نہیں ہے فل استغفارمشر یعنی مشرکین کے لیے استغفار طلب کرنے میں یہ صرف ابراہیم کی خصوصیت تھی ہاں زندگی میں ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں لیکن موت کے بعد کسی مشرک کے لیے استغفار کی دعا کرنا یہ نہیں کر سکتے اللہ قول ابراہیمہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ایک بندہ وہ شرک کی حالت میں مرا ہے اصل میں دنیا میں اس کا جو عقیدہ تھا جب ایک بندہ وہ اپنی آخری سانس تک وہ قبر پرستی میں مبتلا ہو آخری سانس تک وہ یا رسول اللہ مدد کے اور یا علی مدد کے نعرے لگائے تو شرک یہ نہیں تو شرک اور کیا ہے اللہ قول ابراہیم مگر ابراہیم علیہ السلام کی بات میں اور ان کے اس قول میں تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے اللہ قول ابراہیم علیہ ابھی ہی مگر ابراہیم کے قول ابھی ہی اپنے باپ سے لا تق فرن کہ میں ضرور بضرور بخش طلب کروں گا آپ کے لیے لیکن وما امل کو لک من اللہ شعی اور میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے من اللہ اللہ کے عذاب سے منشی ان کسی چیز کا ابراہیم اپنے آپ سے تصرف کی نفی کرتے ہیں کہ میں مغفرت کی دعا تو آپ کے لیے کر سکتا ہوں لیکن اللہ کے عذاب سے میں آپ کو بچا نہیں سکتا اس میں میں کمزور ہوں اور عاجز ہوں معامل شی رب بنا الکل نہ وہ الہ کا انبنا و علیہ کل المصیر یہ وہ دعائیں ہیں کہ جو مکاتا کے وقت قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہیں قرآن نے بعض دعائیں یہ دی ہیں وہ خاص موقعوں کے ساتھ ان کا تعلق ہے جیسے سورہ عالمران آیت نمبر سات میں گزرا تھا وہ رب بنالا تجلوبنا کانت الحاب یہ مناظرے کے وقت کی دعا ہے کہ جب تم دین کے دشمنوں کے ساتھ مناظرہ کر رہے ہو تو ایسے وقت میں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائے رکھو اور یہ دعا مانگو یہ مقاتا کے وقت کی دعائیں ہیں کہ جب دین کے دشمنوں سے تم مکاتحا کرتے ہو اور جو لوگ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کے دین کے دشمن ہیں ان کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تو یہ وہ دعائیں ہیں یہ یاد رکھیں یہ جو آیات ہیں تو دشمنان دین کے حوالے سے کفار سے موالات کے حوالے سے یہ تو واضح ہیں لیکن مسلمانوں میں جو فرقے ہیں گمراہ فرقے تو یاد رکھیں ان آیات کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے جو فرقے دائر اسلام سے خارج ہیں یعنی جو بالکل بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں وہ یاد رکھیں وہ بھی کفار کے ہی حکم میں ہیں اور جو اپنے آپ کو دائر اسلام میں کہتے ہیں لیکن ان کے عقائد نظریات وہ گمراہ ہیں تو یہ یاد رکھیں ان آیات کا تعلق ان کے ساتھ بھی ہے خواب و مبتدئین ہوں بدعات کرنے والے ہوں ان سے بھی انسان دور رہے وجہ یہ کہ بالآخر تمہارے دین کو یہ نقصان پہنچے گا قرآن عام بیان کرتا ہے اسی لیے پھر ہر کوئی اسی کے مطابق وہ لوگوں کو ٹٹولے اور اسی کے مطابق وہ عمل کرے لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا اب یہاں پہ یہ دعا ہے کہ اے اللہ اگر ہم ان لوگوں سے قطع تعلق کریں گے جو تمہارے پیغمبر کی سنت کو نہیں مانتے بدعات کرتے ہیں شرکیات کرتے ہیں تو اے اللہ ہم تو اکیلے رہ جائیں گے کل کو ہماری غمی خوشی میں پھر شرکت کون کرے گا ہمارے مردوں کو کون دفنائے گا اور لوگ انہی وجہ سے سنت کے دشمنوں توحید کے دشمنوں کے ساتھ لوگ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دعائیں پڑا کرو تاکہ تمہارا دل مضبوط رہے اور اللہ پر بھروسہ کرو رب بنا اے ہمارے رب علیہ کا توکل آپ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں وہ علئی کا انبنا اور تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں وہ علیہ کل اور آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے یعنی بالآخر اللہ تمہاری طرف ہی واپس آنا ہے اس دنیا میں ہمیشہ رہنا تو نہیں ہے لیکن اے اللہ ایک درخواست ہے ربنا لا تجعلنا فتنتا للذین کفروا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنتا نہ بنا ہمیں فتنتا آزمائش کہ اے اللہ ہمیں آزمائش یہ نہ بنا یا آزمائش نہ بنا امتحان کا سبب یہ نہ بنا یعنی ہمیں کمزور اے اللہ نہ بنا کن لوگوں کے لیے لدین کفرو آزمائش نہ بنا لدین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے انکار کیا ہے توحید سے تیرے دین سے انکار کیا ہے اے اللہ ہمیں ان کے لیے آزمائش یہ نہ بنا مفسرین نے اس جملے کے تین مطلب یہ ذکر کیے ہیں ربنا لا تجالنا فت ن تدی نہ ایک مطلب وہ یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں ان کافروں کے لیے آزمائش یہ نہ بنا یعنی مطلب یہ ایسی آزمائش یہ نہ بنا کہ یہ کافر یہ ہمارے بارے میں کہیں کہ اگر یہ لوگ حق پر ہوتے تو ان کی یہ حالت یہ نہ ہوتی یہ حالت یہ نہ ہوتی لوکان یہ لوگ یہ حق پہ ہوتے تو ان کا یہ برا حال یہ نہ ہوتا اور آج اکثریت مسلمانوں کا دین سے پھرنے کا یہی وجہ ہے کافروں کا دین اسلام سے پھرنے کی یہی بنیادی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ یہ حق پہ ہوتے تو آج یہ زلیل اور رسوا نہ ہوتے اور آج یہی چیز یہ بہت سارے مسلمانوں کے لیے بھی دین سے برگشتہ ہونے کا سبب بنا ہے کہ دیکھیں دنیا میں ہر اعتبار سے یہود و نسارہ وہ ہر چیز میں ہم سے آگے ہیں کافر ہم سے آگے ہیں تو اگر ہم حق پہ ہوتے تو ہمارا یہ حال نہ ہوتا حالانکہ اس مسلمان کو پتا نہیں ہے کہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارا یہ حال یہ بنا ہے رب بنا لا تجال نہ کفرو اے اللہ نہ بنا ہمیں آزمائش للذین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے ان لوگوں کے لیے اے اللہ ہمیں آزمائش یہ نہ بنا یہ ایک مطلب ہے دوسرا مطلب رب بنا لا تجعلنا نہ للذین نتل کفرو کہ اے اللہ ان کافروں کو ہم پر غالب یہ نہ فرما کیونکہ اگر یہ غالب ہو گئے تو وہ اس فتنے میں یہ پڑھ جائیں گے کہ یہ کافر یہ برحق ہیں اور مسلمان یہ ناحق حق ہیں لا تجعلنا فت ن تلدی فرو یہ بھی تقریباً اسی کی طرف یہ مطلب یہ لوٹتا ہے مانا یہ کہ اے اللہ کافر انہیں ہمیں ان کے لیے آزمائش یہ نہ بنا مطلب یہ کہ کافروں کو ہم پر غلبہ نہ دینا کہ اس آزمائش کی وجہ سے اور اس غلبے کی وجہ سے کافر یہ کہیں کہ وہ حق پر ہیں اور یہ مسلمان یہ ناحق حق ہیں اے اللہ کبھی بھی ہم ہمیں ان کافروں کے لیے آزمائش یہ نہ بنا اور یہ تیسرا مطلب رب نالا تجالنا فطنتاً اے اللہ ہمیں نہ بنا آزمائشین کفرو ان ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے کہ اے اللہ انہیں ہم پر غالب نہ بنا ورنہ یہ کافر ہمیں چن چن کر ہمیں تکلیف پہنچائیں گے اور کافر کے دل میں پھر رحم نہیں ہے اور وہ ہمیں ستائیں گے وہ ہمیں تکلیف دیں گے اور پھر وہ ایمان والوں کو, کو کوئی خاطر میں نہیں لائیں گے تو یہ تمام معنی یہ اس میں یہ موجود ہیں وخفر لنا، انسانوں پر یہ آزمائشیں اور یہ تکلیف اور یہ کمزوریاں ان پر یہ عذابوں کا یہ آنا اس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ان کے اپنے اعمال اور ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے اے اللہ وخفر لنا اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم گناگار ہیں ہمیں بخش دے رب بنا اے ہمارے رب ان نکان تل الحکیم اور بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے لقد کان لکم فیم اس و حسنت اب اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ادرت ابراہیم وہ پیغمبر تھے ابراہیم کے وہ تو بڑے لوگ تھے اب ان کے نقش قدم پہ کون چلے یہ تو بڑا مشکل کام ہے قرآن کہتا ہے کہ جس پر اللہ جس کا اللہ پر عقیدہ ہو اور روز آخرت پر عقیدہ ہو تو اس کے لیے اس نقش قدم پر چلنا یہ آسان ہے اور جو اللہ اور روز آخرت پر عقیدہ ایمان نہ رکھتا ہو تو ایسا ہی حال ہے جیسا کہ آج ہے لقد کان لکم فیم اس حسنا تحقیق ہے تمہارے لیے فیہم ان میں یعنی ابراہیم اور ان کے تاب داروں میں اس وط اچھا نمونہ لمن لیکن اس کے لیے ہے کان یرج اللہ کہ جو عقیدہ رکھتا ہے جو امید رکھتا ہے اللہ کی کہ اللہ کے ساتھ ملوں گا اور میرا اللہ پر ایمان ہے آخرا اور وہ امید رکھتا ہے روزے آخرت کی کہ آخرت میں اللہ مجھے اس کا اجر دے گا اور اگر میں اس نقش قدم پہ نہیں چلوں گا تو مجھے رسوا کر دیا جائے گا وہ آخرت کے دن کو ملحوظ رکھ کر اس پر عمل کرتا ہے لیکن جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانی باتیں ہیں تو قرآن کہتا ہے وہ میتھ اور جو کوئی منہ پھیرے گا اور جو کوئی اعراز کرے گا فعن اللہ غنی الحمید بس بے شک اللہ تعالیٰ وہ بے نیاز ہے غنی ہے بے نیاز ہے یہ اللہ کو تمہارے اس دینداری کی تمہارے اس بائیکاٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے الحمید اور اس کی تعریف وہ کی گئی ہے تم اگر نہ بھی کرو اس کی دین کی خدمت نہ بھی کرو یہ اللہ کے دین کی خدمت کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں اور وہ تمہاری اس بندگی سے وہ بے نیاز ہے یا ایو الدین آمن و لاتت تخذی اے ایمان والوں مت بناؤ میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اولیاء ادوس تلقو نہ علیہم تم ڈالتے ہو ان کی طرف بالمودہ محبت اور تحقیق انہوں نے انکار کیا ہے اس کتاب کا کہ جو آئی ہے تمہارے پاس من الحق کے حق میں سے یخرجون الرسول وہ نکالتے ہیں پیغمبر کو اور تمہیں اس وجہ سے کہ تم ایمان لائے ہو اللہ پر کہ جو تمہارا رب ہے تو اگر ہو تم کہ تم نکلے ہو جہاد کے لیے فیصبیری میری میرے راستے میں وبتگاہ امرداتی اور حاصل کرنا میری رضامندی اور میری خوشنودی تو انہیں دوست مت بناؤ تو سرون الیہم بالمودہ اور تم چپا کر بیچتے ہو انہیں ان کی طرف بالمودہ محبت حالانکہ میں خوب جانتا ہوں اسے جسے تم چھپاتے ہو اور وہ جو تم ظاہر کرتے ہو اور جس نے کیا یہ کام تم میں سے تحقیق وہ گمراہ ہوا سیدھے راستے سے سورۃ کی آخری آیت بھی پر اسی مضمون کو دوبارہ ذکر کرے گی ان اسقفوکم اگر وہ پالیں تمہیں تو ہو جائیں گے تمہارے دشمن اور وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو والسینتکم اور اپنی زبانوں کو بسوی برائی کے ساتھ وود لو تکفرون اور وہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ تم کافر ہو جاؤ انہی کی طرح ہو جاؤ ہرگز فائدہ نہیں دے گا تمہیں تمہاری رشتہ اور نہ ہی تمہاری اولاد یوم القیامه قیامت کے دن وہ جدائی کریں گے تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے تمہارے درمیان اور اللہ اس پر جو تم عمل کرتے ہو دیکھنے والا ہے تحقیق ہے تمہارے لیے اس وطن حسنا اچھا نمونہ فی ابراہیما ابراہیم کے طرز عمل میں اور ان لوگوں کے طرز عمل میں کہ جو ایمان جو ان کے ساتھ تھے جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے ان نابورا امن کم بے شکم بیزار ہیں تم سے اور اس سے کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے بغیر کفر نہ بکم ہم انکار کرتے ہیں تم سے ہر طرح کی ہم اظہار لا تعلقی ہی کرتے ہیں تم سے ہر طرح کی اور ظاہر ہے ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ظاہری دشمنی اور بغض دلوں کا ابداً ہمیشہ یہاں تک کہ تم ایمان دلاؤ اللہ پر وحدہو اکیلے مگر نہیں ہے اچھا نمونہ ابراہیم کی اس بات میں لے ابیہ اپنے باپ سے لاستغفرن لا نلکا کہ ضرور میں بخشش طلب کروں گا آپ کے لیے لیکن میں مالک نہیں ہوں تمہارے لیے اللہ کے عذاب سے کسی بھی چیز کا ربنا اے ہمارے رب کا توکلنا آپ پر ہی ہم بھروسہ کرتے ہیں وعلی کا انبنا اور تیری طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے اے ہمارے رب مت بنا ہمیں آزمائش للذین کفرو ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ہے وقفرلنا اور بخش دے ہمیں ہمارے گناہ کو رب اے ہمارے رب بے شک تو غالب حکمت والا ہے تحقیق ہے تمہارے لیے ان میں اس وطُن حسنا اچھا نمونہ لمن کا نیئر ولیم الآخرہ اس کے لیے کہ جو عقیدہ رکھتا ہو اللہ کی ولیم الآخرہ اور آخرت کے دن کی املّہ اور جو کوئی کرے تو اللہ وہ ہے الحمید اور اس کی کی گئی واخر دعوانا ان انہمد اللہ رب العالمین